کتاب الحجر الاسباب الموجبت للحجر سلاسہ الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغیر الا بإذن ولیه ولا يجوز تصرف العبد الا بإذن سیده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحالٍ ومن باع من شَاءَ امنہ إِذَا كَانَ فِيهِ خیال انشا کانفی مسلح کتاب الحجر بھئی حجر کے معنی ہیں پابندی اور ممانعت کے بئی پابندی اور ممانعت بھائی یہ اس کے لغوی معنی ہے لغوی معنی بھائی عربی میں حجر کا کیا معنی ہے پابندی پابندی بھائی ممانعت ممانعت اور اصطلاحی تعریف یہ آپ کے حاشے میں دی ہوئی ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے آپ المنع عن التصرفات تصرفات مل گیا بھائی المن وفی, وفی شرع عبارت عن المنع عن على المن يقوم غیر فيه مقام المحجور عليه عبارت مل گئی سب کو بھائی تو یہ تعریف ہے مولانا المن ہو عن تصرفاتی اعلی وج ہی یقوم الغیر ہی مقام المحجور آل وہ روکنا ہے عن التصرفات تصرفات سے اعلیٰ ایسے طریقے پر یقوم الغیر ہی مقام محجوری علیہ کہ غیر محجور علیہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو شریعت میں بھائی تصرفات سے بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے ان کے تصرفات ان کے تصرفات لا تصرفات شمار ہوتے ہیں کہ بھائی جائز اجازت ہی نہیں ہوتی ان کو تصرف کرنے کی یہ جو پابندی آتی ہے شریعت کی طرف سے یہ حجر کہلاتی ہے حجر کہلاتی ہے سمجھ میں جس پہ پابندی ہے مثلا وہ بے شراء کرتا ہے تو یہ بیع شراء درست نہیں ہے بھائی اجازت نہیں ہے اس کو بھائی یہ عقد کرنے کی یا وہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے یہ نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے بھائی تو یہ جو پابندی شریعت کی طرف سے آئی ممانعت آئی یہ کیا کہلاتی ہے ہیجر بھائی تو یہاں پر غیر اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے مولانا اس کا ولی ہوتا ہے مثلا یا اس کا آقا ہوگا غلام کے اندر یا حاکم وقت جو ہوگا یا قاضی وغیرہ بھائی یہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو یہ اجازت دے سکتے ہیں پھر بعض مواقع پر بھائی اور یہ یاد رکھیے یہ لفظ ہیجر ہا کے کثرے کے ساتھ بھی صحیح حجر ہا کے فتحے کے ساتھ بھی صحیح اور حجر ہا کے زمے کے ساتھ بھی صحیح بھائی مسلس الحا ہے یہ لفظ مسلس الحا یعنی ہا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں جیم ساکن ہے اور ہا پر فتحہ کسرہ تینوں حرکتیں جائز ہیں بھائی حجر کتاب الحجر یہ بھی درست ہے بھائی کتاب الحجر یہ بھی صحیح ہے بھائی اور کتاب الحجر تو لہذا کوئی آپ کے سامنے خجر کہے تو یوں نہ کہیں یہ غلط ہے بھائی یہ بھی درست ہے بھائی بات سمجھ نہیں آئی بھائی جی تو میں نے بتلایا خجر لغت میں کس کو کہتے ہیں پابندی کو بھائی ممانعت کو بھائی اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں اطلاع میں کہ شریعت کی طرف سے بعض لوگوں پر تصرفات کی پابندی قولی تصرفات کی پابندی لگا دی جاتی ہے یہ حجر کہلاتی ہے اب کن کن پر لگائی جائے گی اور اس کا سبب کیا ہوتے ہیں کہ سبب پایا جائے تو پھر وہ پابندی آ جائے وہ اب بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں ال اسباب للحجر الحجری موجبتن مجبۃ المسبتن وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں حجر کو سلاثتن کتنے ہیں تین ہیں تین بھائی تین سبب ہیں جو ہجر کو ثابت کر دیتے ہیں یہ تین سبب جب پائے جائیں گے تو یہ کیا ثابت کر دیں گے حجر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو ہجر آ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں الاسباب الموجبت المو جیبتری وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں اس پابندی کو سلاستن وہ تین ہیں اص سے غرو ایک تو چھوٹا ہونا بھائی صغیر ہونا نابالغ ہونا ورق اور غلام ہونا غلامی غلامی والجنون اور جنون ہے بھائی پاگل پان ہے بھائی یہ تین چیزیں ہیں بھائی چھوٹا ہونا غلامی اور جنون بھائی پاگل پان یہ جس کے اندر صغر ہے بھائی جو نابالغ ہے وہ بھی محجور ہے بھائی اسی طرح غلام ہے وہ بھی کیا ہے محجور ہے اور اسی طرح مجنون وہ بھی محجور ہے ولاجو تصرفیری اللہ بھی ابنی ولی یاد رکھیے ان کے تصرفات تین قسم پر ہیں بھائی تصرفات کتنی قسم پر ہیں تین قسم کچھ وہ تصرفات ہیں جس میں نفع نفع ہے نقصان نہیں ان کا وہ تصرف صحیح ہے مولانا جس میں نفع نفع ہے نقصان کوئی نہیں ان کا وہ تصرف صحیح ہے وہ عقد ان کا صحیح ہے مثلا مثلا بھائی کوئی ان کو تحفہ دیتا ہے یہ اسے تحفہ لے لیں تو ولی بھی اب یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے بھائی کیونکہ اس عقد کے اندر کوئی نقصان نہیں ان کا نفع ہی نفع ہے تو وہ عقد یا وہ تصرف جس کے اندر ان کا نفع ہی نفع ہو وہ جائز ہے اور ولی کی اجازت پر یا آقا کی اجازت پر موقوف نہیں ہے مثال میں نے ذکر کر دی جیسے ہیبا ہے بھائی ان کو ہیبا کرتا ہے تو یہ قبول کر, دے, کر سکتے ہیں بھائی تو یہ وہ تصرف تھا جس کے اندر نفع ہی نفع تھا بعض کا تصرف ایسا ہوتا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے بھائی تو وہ ولی اجازت دے پھر بھی نہیں صحیح مثلاً غلام آزاد کرتا ہے بھائی بچہ کیا کرتا ہے غلام آزاد کر دیتا ہے بھائی تو بچہ غلام کا مالک ہے بھائی مال اس کو کہیں سے حاصل ہوا ہے کسی نے اس کو غلام دے دیا ہے مثلا وہ غلام کا مالک بن گیا اب وہ بچہ اس غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا یہ اعصاف یہ جو آزاد کرنا ہے یہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نقصان نقصان ہے بھائی کیونکہ مال اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور بدلے میں کوئی نفع اسے حاصل نہیں یہ اسی طرح بچہ طلاق دیتا ہے بھائی اس کا نکاح کر دیا گیا تھا بچپن میں وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو یہ بھی نقصان ہے نقصان نقصان ہے اس میں نفع کوئی نہیں لہذا اس کا یہ تصرف بھی نافذ نہیں ہوگا اور اس کی ولی بھی اجازت نہیں دے سکتا وہ تصرف جس میں نقصان ہی نقصان ہو گئی اس کی اجازت ولی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا تیسرا وہ آقد ہے جو دائر ہو بینا نفے اور نقصان کے درمیان بئی بہنا نفی و ذرا بئی نفے کا بھی احتمال ہے وہاں نقصان کا بھی احتمال ہے مثلاً بیع و شرا کرتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں نفے کا بھی امکان ہے نفے کا بھی امکان ہے سمجھ میں آیا کوئی چیز اچھی چیز اس نے خرید لی اور مناسب قیمت میں خرید لی یا کم قیمت میں خرید لی تو یہ دیکھو اس کا نفع آیا اور نقصان کا بھی امکان ہے ہو سکتا ہے کوئی ردی سی چیز بڑی مہنگی خرید لے بھائی تو نقصان کا بھی احتمال ہے کسی طرح کوئی چیز بیچتا ہے ہو سکتا ہے اچھی اور مناسب قیمت پر بیچ دے تو پھر تو نفع ہے اور ہو سکتا ہے اعلی چیز کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دے کس کی بات کر رہا ہوں خریدنے کی بیچ بیچ کی اچھا پہلے میں نے کون سی ذکر کی خرید ہاں خریدنے کی چلو بس دونوں صورتوں میں کیا ہے چاہے کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچ دونوں صورتوں میں نفے کا بھی استعمال اور نقصان کا بھی تو یہ وہ تصرف ہے جو دائر ہے بیش نفع اور نقصان کے یعنی نفے کا بھی استعمال نقصان کا بھی استعمال تو اس قسم کا آکاش جس میں نفے اور نقصان دونوں کا استعمال ہو یہ ولی کی اجازت پر موقف ہوگا آقا کی اجازت پر موقف ہوگا ولی اجازت دے دے گا تو یہ بے یہ شراء نافذ ہو جائے گی آقا اجازت دے دے گا تو یہ بیع و شراء نافذ ہو جائے گی اور اگر ولی اور آقا اجازت نہیں دیں گے تو یہ نافذ بھی نہیں تو معلومات کتنے ہیں بھائی تین قسم پر ہیں بھائی ایک وہ جن کے اندر نفع ہی نفع ہے یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں بھائی اور دوسرا جس میں نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی ولی پر نہیں موقوف ولی ان کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتے واقع جس میں نفع تھا ولی اسے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا بھائی وہ اس کو اجازت ہے کرنے کے تحفہ کسی سے لیتا ہے ہیبا لیتا ہے تو اس میں تو نفع ہی نفع ہے تو ولی پر موقوف نہیں اور جس میں نقصان ہی نقصان ہے وہ بھی ولی پر نہیں موقوف بھائی ولی اس کی اجازت دینا بھی چاہے تو <تصفيق> نہیں دے سکتا وہ نہیں نافی اس کا بچے کاق کا بھی نہیں نافذ ہوگا کسی کو آزاد کرتا ہے اور بچے کا طلاق دینا بھی طلاق بھی اس کے نافذ نہیں ہوگی اور تیسرا وہ آقد جس کے اندر نفع کا بھی اہتمام اور نقصان کا بھی اہتمام وہ ولی کی اجازت اور آقا کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے دیں گے تو یہ آقد نافذ ہو جائے گا وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ آقد نافذ <تصفح> نہیں, <تصفح> نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ولاسر اور جائز نہیں ہے بچے کا تصرف چھوٹے کا تصرف بھائی یعنی نہ بالغ کا تصرخی ولی ہی مگر اس کے ولی کی اجازت سے ولی اجازت دے گا تو بچے کا تصرف نافذ ہوگا ولی اجازت نہیں دے گا تو بچے کا تصرف بھی نافذ کون سا تصرف مراد ہے یہاں پر نیمی. جس میں نفع اور نقصان دونوں کا استعمال ہو باقی دو مراد نیمی. نہیں ہے بھائی اور یاد رکھیے صغیر سے مراد فبی یہ آخل ہے سمجھدار بچہ سمجھدار بچہ سمجھدار نہ سمجھ نہیں بھائی جس کو پگ بہت چھوٹا ہے ابھی پتہ ہی نہیں بے اوشیرا کا بچہ اتنا سمجھدار ہو کم از کم کہ بے او شیرا کو سمجھتا ہو سورج سمجھ میں آ گئی بے اوشیرا کو سمجھتا ہو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز خریدی جائے تو پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور مبیا ہاتھ میں آ جاتا ہے مبیا حاصل ہو جاتا ہے یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے یا کوئی چیز چیز کیا کی جائے کوئی چیز بیچی جائے تو وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے ہاں اس کے بدلے میں پیسے حاصل ہوتے ہیں تو اسے بیع و شیرا کا پتہ ہونا چاہیے یہ سمجھدار عاقل بچہ ہے اگر اسے ابھی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تصوارو بھی صحیح نہیں ہے بھائی اچھا بھائی بچے کا پتہ کیسے چلے گا بھائی کرام نے اس کی بھی صورت لکھی کہتے ہیں دیکھو بچہ اگر دکان پر جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے اور چیز لے کر پھر آ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو پتہ ہے دیا کا اس کو اور اگر بچے کو پیسے دیے وہ دکان پر گیا پیسے دیے اور چیز لے لی پھر وہیں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا میرے پیسے بھی دو مجھے دو واپس دو میرے پیسے مجھے معلوم وہ اس کو بیا شیرا کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی تو صغیر سے مراد کون سا صغیر ہے عاقل بھائی عاقل ولا ج رف ال آبی اللہ بھی اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف مگر اس کے آقا کی اجازت سے اور کون سا کون سا تصرف مراد ہے بھائی نقصان ولاج و تصر رف المجنون المغلو بحال اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں بھی حالن کسی بھی آمد. بھائی مجنون جسے جنون لاحق ہے پاگل پن ہے بھائی یہ دو قسم پر ہیں بھائی دو قسم پر یہ مجنون ایک تو وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل ہے اور ایک وہ مجنون ہے جو غیر مغلوب العقل ہے مغلوب العقل مجنون وہ ہے جس جو ہر وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے بھائی ٹھیک انسانوں جیسی حرکتیں اس سے کوئی ایک عادی تو ہو ہی جاتی ہے بھائی نہ وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں صحیح اور عقل والے لوگوں جیسا کام کوئی ایک عادی اس سے ہوتا ہے باقی سارے کام اس کے کس کی طرح ہیں پاگلوں کی طرح ہیں مجنونوں کی طرح ہیں یہ مغلوب العقل مجنون ہے بھائی اس کا تو تصرف کسی بھی حال میں جائز نہیں بھائی کیونکہ انسان یہ ٹھیک تندرست لوگوں جیسا عقل والے لوگوں جیسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے بھائی تو یہ مغلوب العقل ہے اور ایک وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل نہیں ہے بھائی یعنی ٹھیک کام کرتا ہے جیسے عقل مند کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار کیا کرنے لگتا ہے پاگلوں جیسے کام کرتا ہے پاگلوں جیسی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے کبھی سمجھ میں آیا بھائی اس کو یعنی نا سمجھ ہے کیا ہے نا سمجھ ہے عقل میں کمی ہے پورا پاگل تو نہیں ہے لیکن عقل میں کمی ہے اس کو ماتوہ بھی کہتے ہیں ماتوہ ماتوہن بھائی ماتوہ یہ لفظ لکھ لیجیے آپ سمجھے آگے کتابوں میں ذکر ہو جاتا ہے من بھائی میم آئین تا دو نتوں والی وا اور گول ہا مجھ کو کہتے ہیں بھائی جو تو یہ ماتو وہ ہے جو دیوانہ تو نہیں ہے مجنون تو نہیں ہے لیکن مجنونوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہی بعض اوقات کیا کرنے لگتا ہے ان جیسے کام کرنے لگتا ہے تو اس یہ جو مجنون ماتو ہے اس کا حکم وہی بچے والا ہے بھائی اس کا ولی اجازت دے گا تو تصرف نافذ ہو جائے گا ولی اجازت نہیں دے گا تو اس کا تصرف میں نافذ جبکہ وہ مجنون جو مغلوب العقل ہے اس کا تصرف تو کسی بھی حال میں نافذ نہیں ہوگا چنانچہ کہتے ہیں تصرف القلی ہی اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں ان شا فصح تین میں سے بھائی کسی نے کوئی چیز بیچی یا خریدی اور وہ سمجھتا بھی ہے بیا کو کہ بے کے ذریعے کیا ہوتا ہے مبیا حاصل ہوتا ہے اور پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں اور ارادہ بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کا ارادہ بھی ہے بیا کا بھائی یعنی مذاق نہیں کر رہا بطور مذاق کی کرے تو وہ تو نکل گئی وہ مراد نہیں بلکہ اس کا ارادہ بھی ہے باقاعدہ خرید و فروغ کا تو ان تین میں سے کس نے کوئی چیز خریدی اور وہ بی کو سمجھتا بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے بیڑ کا تو اب ولی کو اور ان کے آقا کو اختیار ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے بہتری ہے تو اجازت دے, دے اجازت دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو کیا کر دے فسخ بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں مِن هَا اور جس نے بےچا ان, ان میں سے ہا ا اشارہ ہے ان تینوں کی طرف صغیر صغیر عاقل غلام اور کون سا مجنون بھائی غیر مغلوب العقل بھائی کون سا مجنون غیر مجنوب کیونکہ دوسرے کا تو تھا صرف. کسی صورت میں جائز نہیں آپ نے پڑھ لیا تو ان تین میں سے یہ تین جو ہیں یعنی کہ صغیر عاقل غلام اور وہ مجنون جو غیر مغلوب العقل ہے یعنی ماہتوح ماہتوح اس نے کسی چیز کو بیچا اوشترا ہو یا اسے خریدا وہ ہو یا خل البہ ہے اس حال میں کہ وہ بیع کو سمجھتا ہے بیع کو سمجھتا ہے و سدو ہو اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے بھائی یعنی مذاق نہیں کر رہا دیکھو اس کے ذریعے وہ بیع نکال دی جو بطور مذاق کی ہے یہ تو ویسی ہنسی مذاق میں کی ہے بیع کا اس کا ارادہ نہیں تو سود ہو اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے پل ولی بلخیار تو ولی کو اختیار ہے, ہے انشا اجاز ہو چاہے تو اجازت دے دے اضاکا نفی جب جبکہ اس میں کوئی بہتری ہو بھلائی ہو کوئی مصلحت ہو فصق اور اگر چاہے تو اس کو فصح کر دے فہاز ہل مان سلاسۃ ہجر فل اقوال افال معانی بھائی اسباب اور علت کے کر رہے بھائی فہاز سلاستو یہ تین اسباب جو ہیں یہ تین علتیں جو ہیں توجب جب الْحِجرَ الحجرا تثبت بت یہ ثابت کرتی ہیں کس چیز کو ہجر کو ثابت کرتی ہیں فی القال پابندی کو ثابت کرتی ہیں فی ال کس کے اندر اخوال میں پابندی کو ثابت کرتی ہیں دھون ال افال افعال میں پابندی کو ثابت نہیں یاد رکھنا یہ جو پابندی لگی ہے یہ اقوال کے اندر لگی ہے بیع اور شرا کس کے ذریعے کی جاتی ہے قول کے ذریعے ایجاب اور قبول کا نام ہے بیع ابئی سونے اسی طرح غلام آزاد کرتا ہے یہ بھی کس کے ذریعے کرے گا قول کے ذریعے کہ جو میں نے تمہیں آزاد کیا طلاق دیتا ہے بچہ وہ بھی کس کے ذریعے دے, دے گا قول کے ذریعے زبان دیو دیو کے ذریعے تو یہ اس کے جو قولی تصرفات ہیں ان پر پابندی لگی ہے باقی وہ تصرفات جن کا تعلق فیل سے ہے ان پر پابندی نہیں لگ سکتی بھائی ان پر کہاں سے پابندی لگے گی مثلا بچہ ہے اس نے دوسرے کی کوئی چیز توڑ دی تو نقصان کیا یعنی دوسرے کا لیکن ہم کہیں نہیں بھائی یہ بچہ تو محجور ہے اس پر تو پابندی ہے یہ نقصان بھی لا نقصان شمار کرو ایسا ہو سکتا ہے نقصان کو لا نقصان شمار کیا جا سکتا ہے <تصفيق> نقصان تو اس نے کر دیا بلفیل ہم نے مشاہدہ کیا وہ دیکھو وہ چیز اس نے توڑ دی ہے سمجھ میں آیا تو قول جو تھا اس کا اعتبار تو شریعت نے کیا تھا خارج میں کوئی چیز آئی تھی بھائی میں نے آپ کے ساتھ ایجاد کیا آپ کے ساتھ قبول کیا کوئی چیز سامنے آئی ہے کوئی ظاہر کے اندر کوئی الگ چیز نہیں ہے تو یہ تو صرف شریعت اعتبار کرتی اور شریعت نے تین صورتوں میں پابندی لگا دی اب اعتبار نہیں ہوگا لیکن قول تو باقاعدہ ہم اس کا مشاہدہ کر لے فیل فیل کا تو باقاعدہ مشاہدہ کر لیتے ہیں خارج میں اس نے کام کر دیا اب اس کیے ہوئے کام کو لا کام شمار نہیں کیا جا سکتا نقصان کر دیا اس کو عدم نقصان شمار نہیں کر سکتے بھائی تو افعال میں حجر نہیں ہوتا کس کے اندر حجر ہوتا ہے افوال لہذا بچہ اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دے تو اس پر زمان آئے گا بھائی کیونکہ پابندی اخوال کے اندر تھی افعال کے اندر نہیں بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو یہی بات کریں فحاظ ہل مسلا یہ تین اسباب جو ہیں تو جب یہ ثابت کرتے ہیں پابندی کو فی القوال اقوال کے اندر اقوال کے, کے اندر فبی المجن لما ولا اقرار ہما ولا عقاء طلاق ہما ولا اطاق ہما اور باقی بچہ اور مجنون جو ہیں مجنون بھائی کون سا مجنون غیر محلو العقل بھائی لا تصح رقود ہوما ان کے عقود بھی صحیح نہیں عقود صحیح نہیں ولا لا اور ان دونوں کا اقرار بھی صحیح بھائی اقرار کا آگے باقاعدہ باب آئے گا ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کر لیتا ہے میں نے آپ کے ایک لاکھ روپیہ دینے ہیں بس مولانا اقرار کر لیا اب یہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے اس پر لازم ہو گئے بھائی اس کا باقاعدہ باب آئے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو بچہ کسی کے لیے اقرار کرتا ہے میں نے آپ کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں اقرار کرتا ہوں نہیں بھائی یہ قولی تصرف ہے اور شریعت نے بچے پر کیا کیا ہے پابندی لگائی ہے اس کا کوئی ایسی بار نہیں ہے بھائی اور بتلایا وہ بھی ان کے صحیح نہیں ہے ابھی بتلایا بے شرا کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کس کی اجازت پر موقوف رہیں گے مجھے مجھے مجھے ولی کی اجازت پر موقوف رہیں گے بشرطے کہ ان میں نفع نقصان دونوں کا استعمال ہو اور اگر نقصان ہی نقصان ہے پھر تو ولی کی اجازت پر بھی موقوف مجھے نہیں مجھے بلکہ ولی اجازت دے بھی تو نہیں ہو سکتے بھائی پھر تو سرے سے صحیح ہی نہیں ہے تو یہ مانا ہے کہ ان دونوں کے لا اقود ہوما ان دونوں کے عقود بھی صحیح نہیں ولا اقرار ان دونوں کا اقرار بھی صحیح نہیں ولا ع طلاق ہما اور ان دوں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی ولا عطاق ہما اور ان دونوں کا آزاد کرنا بھی واقع نہیں ہوگا فعن اطلاف شی اللہ زمان طلب کر دی ان دونوں نے اطلافا تسنیا کا سیکھا ہے ان دونوں نے یعنی فبی نے یا مجنون نے مغلوب نے طلب کر دی شی ان کوئی چیز لازمہ ما زمانو ہو تو لازم ہو گئے ان دونوں پر اس کا زمان کیوں؟, زمان کیوں آئے گا کسی کی کوئی چیز طلب کی ہے کوئی چیز توڑ دیا ہلاک کر ہلاک کر ہے کیونکہ افعال کی قبیل سے ہے اور افعال میں حجرہ نہیں ہے بھائی وہ امل ابتف اقوال نافذ تنفی حق نفسی ہی غیر ضطن حق مولا باقی غلام جو ہے اس کے اقوال وہ نافذ ہیں اس کی اپنی ذات کے حق میں فی حق نفسی ہی اس کی اپنی ذات کے حق میں تو اس کے اقوال نافذ ہیں غیر النافی ضطن فی حقی مولا غیر نافذ ہیں اس کے آقا کے حق میں بھائی غلام کے اقوال جو ہیں اقوال اس کی ذات سے متعلق ہوں پھر تو نافذ ہوں گے آقا سے متعلق ہوں تو پھر نافذ نہیں <تصفيق> مثلا دیکھو ایک غلام ہے وہ اقرار کرتا ہے دوسرے کے لیے میں نے آپ کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو غلام پر دین آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی جب اقرار کرتا ہے تو اس پر کیا آیا کرتا ہے دوسرے اقرار کرنے والے پر <تصفيق> وہ مال آ کرتا ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بھائی اب اگر ہم غلام پر مال کو لازم کر دیں اس کے اس قول کا اعتبار کر لیں تو غلام کا دین تو آقا کے ذمے ہو جاتا ہے آقا کو دینا پڑتا ہے تو غلام کا اپنی ذات کے بارے میں کوئی قول ہو اس کا تو اعتبار کریں گے لیکن یہ قول کس کے بارے میں ہو رہا ہے یہ کس پر لازم ہو رہا ہے آقا پر تو آقا کے بارے میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اپنی ذات لیکن اپنی ذات میں یہ قول اب قبول ہم کر لیں گے کس طرح کہ یہ غلام جب آزاد ہو جائے گا تو اب اس پر وہ مال واجب ہو جائے گا اب وہ مال کیا ہو جائے گا تو دیکھو آزادی کے بعد بھائی تو اس قول کا اعتبار ہم نے کیا اس اقرار کا اعتبار کیا لیکن کس کے حق میں اعتبار کیا غلام کے حق میں اعتبار کیا ہے اس کے آقا کے حق میں اعتبار اور اس کی کیا صورت بنتی ہے کہ فی الحال مال واجب نہیں کیونکہ فی الحال مال واجب ہوا وہ تو کس پر ہو جائے گا آمد ہاں آمد کب مال واجب ہوگا آمد آزادی آمد آمد آمد کے بعد بھائی تو یہ اس کا یہ اقرار اس کی اپنی ذات کے اعتبار لحاظ سے ذات کے اعتبار سے قبول ہے لیکن آقا کے اعتبار سے قابل قبول نہیں, نہیں یہ معنی ہے تو و عمل عبد فاقواله نافذت في حق نفسه غیر نافذت في حق مولا وقتی غلام جو ہے تو اس کے اقوال نافذ ہیں اس کی اپنی حق میں غیر نافذت في حق مولا ہو غیر نافذ ہیں اس کے مولا کے حق میں فئن اقر بما للزمه بعد الحريه ولم يلزمه في الحال پس اگر اس نے قرار کر لیا مال پر مال کا لازم بعد بادل مال کا اقرار کیا ہے تو یہ مال اس پر لازم ہوگا آزادی کے بعد ولم یلزم ہو فی الحال اور فی الحال لازم نہیں ہوگا وہ انرد حد اناس لذم ہو فی الحال اور اگر اس نے قرار کیا حد کا یا قصاص کا تو لازم ہو جائیں گے فی الحال یقاس یا حد فی الحال لازم ہو جائیں گے بھائی فی الحال لازم ہو جائیں گے بھائی یاد رکھیے غلام اپنے خون کے سلسلے میں خود مختار ہے شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کس چیز کے بارے میں اپنے خون کے بارے میں اپنے خون کے بارے میں تو اب وہ کسی ہاتھ یا قساس کا اقرار کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے اس کے اپنے خون سے ہے لہٰذا یہ اقرار معتبر ہوگا مثلا غلام ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر میں نے فلاں جرم کیا ہے فلاں جرم کیا ہے اب اس جرم کو قبول کرنے کی وجہ سے اس پر حد لازم ہو جاتی ہے وہی حد, بھائی حد جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی یاد رکھیے یہ بھی آگے تفصیل آ جائے گی بھائی سزائیں دو قسم پر ہیں ایک ایک حد حد کہلاتی ہے ایک تعذیر حد وہ ہے تعذیر وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی مثلا شراب کی حد ہے کسی پر سہمت لگا دی بھائی اس کی حد ہے سمجھ میں آیا بھائی یا اسی طرح کیا, کیا چوری کی اس کی بھی حد ہے ڈاکہ ڈالا اس کی بھی حد ہے ان چیزوں کی سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ایک دفعہ یہ چیزیں آ جائیں ثابت ہو جائیں تو اب قاضی بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سزائیں کس طرف سے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے یہ حد کہلاتی ہیں حردود بھائی حردود اور دوسری تعذیر بھائی جس کی وہ جرم جس کی کوئی مقررہ سزا نہیں ہے شریعت میں قاضی جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے بھائی جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے یہ تعزیر کہلاتی ہے بھائی اور یہ تازیر علما فرماتے ہیں بھائی حد سے کم ہونی چاہیے حد سے کیا ہونی چاہیے مثلاً شراب پینے کی حد ہے اسی کوڑے بھائی اسی کوڑے تو کسی جرم پر قازی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ اسی کوڑوں سے کم ہونے چاہیے یعنی کم از کم ایک کم اسی کوڑوں کی سزا دے بھائی تازیر کو کیا ہونا چاہیے حد سے تو سزائیں کتنی قسم پر ہیں؟ جو, جو تبدیلی کا اختیار اور تاجر جو قاضی دیتا ہے اپنی طرف سے منا جتنا مناسب سمجھے بھائی ایک ہی جرم کی سزا ایک آدمی کو تھوڑی دیتا ہے دوسرے کو زیادہ دیتا ہے تو یہ قاضی کے لیے اجازت ہے بھائی سمجھ میں آئی بات کیونکہ ایک آدمی ایسا ہے اس کو تھوڑی بھی سزا ملی وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک وہ ہے جسے جس زیادہ سزا بھی ملی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو خاصی اس کے مطابق سزا دیتا ہے بھئی <سؤال> تو اب غلام اقرار کرتا ہے کسی ایسی بات کا جس کی وجہ سے اس پر کیا لازم آ رہی ہے <سؤال> تو اب ہم یہ آپ لوگ یہ نہ کہنا بھائی کہ غلام تو محجور ہے اس کے تو قول کو کوئی اعتبار نہیں میں نے بتلا دیا بھائی اپنی ذات اور اپنے خون کے بارے میں وہ با اختیار ہے اسے شریعت نے اختیار دیا ہے اور یہ جو اقرار کر رہا ہے اس کا تعلق کس سے ہے اس کی اپنی ذات اور اپنے خون سے ہے لہذا یہ اقرار معتبر ہوگا اور اس پر حد لگائی جائے گی اسی وقت معاملہ اب آزادی کا انتظار نہیں کریں گے بھائی جب جرم ثابت ہو گیا وہ اقرار اس سے کر لیتا ہے تو اسی غلامی کی حالت میں اس پر حد جاری کر دی جائے گی بھائی یا وہ کسی کے قتل کا اقرار کرتا ہے بھائی مث ایک آدمی ایک جگہ مرا ہوا پایا گیا کسی نے تلوار سے اس کو قتل کیا تھا بھائی اب ایک غلام آیا اس نے کہا کہ اس کو میں نے قتل کیا تھا اقرار کر لیا تو اب جان بوجھ کر قتل ہے تلوار کے ذریعے اس صورت میں قصاص آیا کرتا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس غلام کی آزادی کا انتظار کرو اس کے بعد قصاص لیا جائے گا اس سے نہیں بلکہ یہ اس اقرار کا تعلق کس سے ہے غلام یہ اپنے خون سے ہے اپنے آپ سے ہے تو یہ نافذ کیا جائے گا اور غلامی کی حالت میں لہذا غلام کو کیا کیا جائے گا اسی غلامی کی حالت میں خاصا نہ قتل کیا جائے گا یہ مانا ہے قرب حد اوقاً لازمہ ہوں فی الحال اور اگر اقرار کیا غلام نے کسی حد کا یا قصاص کا تو یہ لازم ہو جائیں گے اس پر فی حال یعنی اسی غلامی کی حالت میں وز اور نافذ ہوگی اس غلام کی طلاق بھائی ہاں غلام طلاق کے مسئلے میں بچے سے مختلف ہے بھائی بچے کی تو طلاق نافذ نہیں تھی ولی اجازت دے دے پھر بھی نافذ نہیں تھی کیونکہ نقصان نقصان تھا لیکن غلام جو ہے یہ طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو بھائی سمجھ میں آیا جی کیونکہ حدیث میں آیا حدیث میں حضوص السلام میں فرمایا کہ غلام جو ہے وہ اپنی طلاق کا ہی مالک ہے بھائی دیکھا یہ حاشے میں آپ کے حدیث بھی ہوئی ہے بھائی یا بین السطور ہوگی لائم آبدو غلطبش انق کہ مقاتب اور غلام کسی چیز کے مالک نہیں ہے سوائے طلاق, کے. یہ طلاق کے مالک ہیں بھائی تو ان کا نے کسی سے نکاح کروایا ہے تو انہی کو اختیار ہے اس کو اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَنْ نافذ ہے غلام کی طلاق ولا كلاق و مولاح عالمرتی اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر بے غلام کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا <Stoion language> تو یہ عورت کس کے لیے حلال ہوئی آقا کے لیے یا غلام کے لیے <Sesje> غلام کے لیے حلال ہوئی تو نکاح غلام سے ہوا ہے تو طلاق دینے کا حق بھی کس کو ہے غلام کو ہے آقا کو کوئی حق نہیں لہذا اگر آقا طلاق دے بھی تو بھی اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی بھائی کیونکہ نکاح آقا سے نہیں ہوا بلکہ اس کے غلام سے ہوا تو یہ معنی مانا ولاقا طلاق و مولا عالم راتی ہی اور واقعی نہیں ہوگی اس کی آقا کی طلاق اس کی بیوی پر وکال ابو حنیفتر صفی صفی کہتے ہیں نا سمجھ کو بھائی رجل سفی نا سمجھ آدمی لیکن یہاں نا سمجھ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فضول خرچ آدمی مراد ہے فضول خرچ بھئی جو اپنا مال ویسے ہی اڑاتا ہے ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے سفی سے یہاں کون مراد ہے فضول خرچ جو اپنا مال ویسے ہی لا یعنی کاموں میں اڑاتا ہے اور برباد کرتا ہے بھئی تو یہ جو فضول خرچ ابو حنیفہ رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے لا يحجر علی پابندی نہیں لگائی جائے گی اس فضول خرچ پر بھائی اذا کانا قلم بالغن حرہ جبکہ وہ عاقل ہو بالغ ہو آزاد ہو وہ فی رفی جائز اور اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے وہ اپنے مال میں کوئی تصارف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جب پابندی نہیں ہے پابندی ہوتی تو اس کا اپنے مال میں تصارف جائز نہیں لیکن یہ پابندی ہے ہی نہیں اس پہ تو اس کا تصارف اس کے مال میں جائز ہے وہ انکان اگر اگرچہ وہ مبذر کہتے ہیں فضول خرچ بھائی فضول خرچ بھائی وہ انکان اگرچہ ایسا فضول خرچ ہے مفتی فاسد فاسد کر دینے والا فاسد یعنی فاسد کرنے والا ہے اپنے مال کو بھی فضول خرچی کرنے والا ہے فاسد کرنے والا یعنی ضائع کرنے والا ہے یو تلخو ما برباد کرتا ہے اپنے مال کو فی ما لا غرض لہو فی ایسے کاموں میں جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی اس کی ولا مس اور اس کی کوئی بھلائی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھائی امام حنیفہ رحم فارملہ کیا فرماتے ہیں کہ سفیح جو ہے جو فضول خرچ ہے جو لایانی کاموں میں اپنا مال برباد کرتا ہے تباہ کرتا ہے اس پر ہجر نہیں ہے اگرچہ یہ بڑا ہی فضول خرچ ہے اپنا مال برباد کر دیتا ہے ایسے کاموں کے اندر جس میں اس کی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا غرض نہیں ہوتی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا اور کوئی بھلائی بھی کوئی بہتری اس میں نہیں ہوتی اس کی مثال کے طور پر مثل ان فی بحری مثال کے طور پر اس کو تلب کرتا ہے تب برباد کرتا ہے فی بحری کس کے اندر سمندر میں یعنی سمندر میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے پھینک رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی دریا کے کنارے کھڑا ہوا بھائی ویسے دل میں آیا پیسے نکال کر ادھر دریا میں پھینکنا شروع کر دیے بھائی اویخرے قوفی نار یا اسے آگ میں جلاتا ہے بھائی سمجھ میں بڑی آگ جلائی ہے بھائی کھڑا ہوا ہے دل میں آ جا چلو بھائی و دینار نکال رہا ہے اور آگ میں پھینکتا جا رہا ہے بھائی تو دیکھو یہ فضول خرچ ہے اپنا مال لا کام میں جس میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ کوئی اخروی فائدہ تو خلاف العقل اور خلاف الشرع اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں جو مرضی یہ کرے اس پر پابندی نہیں ہے بھائی اللہ عن کالا مگر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفرحم اللہ فرماتے ہیں بلغل غلام غیر رشیدن جب بالغ ہو کوئی لڑکا غلام سے یہاں مراد لڑکا ہے بھائی عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں وہ عیدا بلغل غلام ہو جب لڑکا بالغ ہو جائے غیر رشیدین اس حال میں کہ نہ سمجھ ہو کیا ہو رشیزن بھائی ایک بچہ بالغ ہوا لیکن ہے نا سمجھ عقل کم ہے اس کی عقل کم ہے بھائی پوری طرح سمجھدار نہیں ہے تو امام اعظم رحم اللہ فرماتے ہیں لَم يُسلّم تو حوا سپرد نہیں کیا جائے گا اس کے اس کا مال بھائی اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا یب لگا شری نا سنتن یہاں تک کہ وہ پچیس سال کا ہو جائے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پچیس سال تک بھائی جب اس کی عمر پچیس سال ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو بھائی ایک بچہ تھا اس کا مال تھا مثلاً اس کا باپ بڑا مالدار تھا یہ بچہ ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ وارث بن گیا بھائی وارث بن گیا لیکن باپ نے چونکہ باپ کا جلدی انتقال ہوا اور موت سے پہلے اسے موت کا اندازہ ہوا بڑا بیمار تھا اس نے ایک نگران مقرر کر دیا اس کا سرپرست بھئی تو اب وہ سرپرست کے پاس مال ہے یہ غلام یہ لڑکا جب بالک ہوا تو نہ سمجھ تھا اسی طرح بھئی عقل پوری نہیں تھی اس کی تو اس صورت میں یہ سر پرس کیا کرے گا مال اس کے حوالے نہیں کرے گا بھائی مالش کے حوالے ہاں اس پر خرچ کرتا رہا اس کی ضرورت کے مناسب لیکن مال اس کا اس کو نہیں دیں گے بھائی یہ تو ناسمج ہے سارا مال اڑا دے گا برباد کر دے گا بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئے بھائی تو پچھلے مسئلے میں امام صاحب فرما رہے تھے ناسمج پر پابندی نہیں لگائیں گے وہ اور صورت تھی یہ صورت ہے کہ بالغ ہوتے وقت ہی وہ کیا تھا نا سمجھ تو وہ تو پہلے سے اس پہ پابندی تھی اب وہ پابندی اٹھائی نہیں جائے گی یہ معنی ہے سمجھ میں آیا پابندی اٹھائی نہیں جائے گی اس سے اور مال اس کے حوالے نہیں کریں گے ہاں جب پچیس سال کا ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اگرچہ اب اب بھی اس سے سمجھداری ظاہر نہ ہوئی ہو اب بھی وہ اسی طرح ناسمج سمجھ کم عقل ہے لیکن اب اس کے مال حوالے کر دیا جائے کہتے ہیں اس لیے کہ اس عم، یہ عمر تھی اس میں امید تھی کچھ یہاں تک سمجھدار ہو جائے گا لیکن وہ پچیس سال کا ہو گیا ابھی تک نہیں سمجھدار ہوا تو اب اس سے زیادہ آگے سمجھدار ہونے کا امکان نہیں ہے، اب مال حوالے کر دو بھئی یہ پچیس سال کی عمر کیوں انہوں نے مقرر فرمائی کہ پچیس سال وہ عمر ہے جس کے اندر ایک انسان دادا بن سکتا ہے تو دادا بننے کی عمر تک پہنچ گیا اور اس کی عقل نہیں ہوئی صحیح تو معلوم ہوا آگے بھی کوئی امکان نہیں بھئی پچیس سال میں کیسے دادا بن جاتا ہے انسان دیکھو یاد رکھو لڑکی کم سے کم کتنی عمر میں والب ہو سکتی ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو نو سال نو سال سے پہلے اگر اسے وہ خون کو بھی دیکھ لے وہ ہے شمار نہیں ہوگا بلکہ کیا شمار ہوگا اس لہذا کیونکہ نو سال سے پہلے وہ بالغ ہو ہی نہیں سکتی اچھا تو نو سال کم سے کم مدت ہے لڑکی کے بلوک کی اور لڑکے میں کم سے کم عمر بارہ سال ہے کتنی عمر ہے بارہ سال میں کم از کم وہ بالغ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بالغ نہیں ہوتی تو لہذا بارہ سال ہے اقل مدت بلوک کی اب فرض کرو ایک لڑکا ٹھیک بارہ سال کا ہوتے ہی بالغ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا تو اور بالغ ہوتے ہی ہم نے اس کے نکاح کر دیا بھائی یہ نکاح پہلے سے کر دیا تھا بھائی تو بالغ ہوا اور حمل بچہ حمل کی اقل مدت چھ ماہ ہے کتنی ہے چھ شادی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اسی خامن کا شمار ہوگا بھائی تو اقل مدت کتنی ہے حمل کے چھ ماہ ہے چھ ماہ سورج سمجھ میں چھ ماہ سے قبل نہیں ہو سکتا بھائی نہیں اگر ہوتا بھی ہے تو وہ تو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ تو کیا ہوگا کامل بچہ نہیں ہوگا بھائی وہ تو کامل نہیں ہوگا تو وہ تو بچے گئے تو پورا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کتنے میں ہو سکتا ہے کم از کم چھ ماہ اقلی مدت حمل ہے بھائی تو ایک لڑکا ٹھیک فرض کرو بارہ سال میں بالغ ہوتا ہے اور چھ ماہ میں اس کا پھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ساڑھے بارہ سال میں یہ باپ بن گیا اور یہ جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی فرض کرے ساڑھے بارہ سال میں کیا بن سکتا ہے باپ تو ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ سال کتنے ہو گئے پچیس سال میں معلوم ہوا اس کے دادا بننے کا امکان ہے لہذا اس عمر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا معلوم ہوا اب آگے سمجھدار ہونے کا کوئی امکان نہیں اب مال اس کے حوالے کر دو یہ معنی ہے سناتن یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پچیس سال کو وہ ان تصرفی قبل کا فضا تصرف اور اگر اس نے تصرف کیا اپنے مال کے اندر اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا بھائی مال تو ہم نے اس کے حوالے نہیں کیا مال تو کس کے پاس ہے اس کے کے پاس ہے اس کے نگران کے کے کے سرپرست پاس پاس ہے ہے لیکن یہ نا سمجھ اس میں کوئی تصرفات کرتا ہے کسی سے بے کر رہا ہے شیرا کر رہا ہے کتنے تصرفات نافذ ہوں گے بھائی وہ ولی اس کی طرف سے ادائیگی وغیرہ کرے گا لیکن مال اس کے اپنے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے بھائی سمجھ میں کیونکہ یہ جو جو سمجھ ہوگا یہ اپنے مال کو عموماً دوسروں کو دیکھ کر زیادہ ضائع کرتا ہے آقد کے ذریعے اتنا ضائع نہیں کرتا بلکہ کس طرح ضائع کیا کرتا ہے دوسروں کو دیتا ہے بھائی ایک کو تھیلی اٹھائی اور کی دوسرے کو دے دی, دی لو بھائی یہ میری طرف سے تم رکھو کچھ دوسرے کو دے دی کچھ تیسرے کو دے دی تو یہ عموماً اپنا ما زیادہ ضائع کس طریقے پر کرتے ہیں ہیبا کے ذریعے کرتے ہیں دوسروں کو دے کر تو اب اس کے حوالے تو نہیں کریں گے جو عقد کرتا ہے وہ عقد نافذ ہوتے جائیں گے اور ولی اس کی طرف سے ادائیگی کرتا رہے کیونکہ عقد کے ذریعے وہ عموماً اتنا ما ضائع نہیں کرتا تو یہ مانا وہیں تصرفی قبل کا نفاذ تصرف ہو اور اگر وہ تصرف کرتا ہے اپنے مال کے اندر اس سے پہلے یعنی پچیس سال سے پہلے جب یعنی مال ابھی اس کے حوالے نہیں کیا تھا اس سے پہلے وہ تصرف کرتا ہے اپنے مال میں تو نفاذ تعرف اس کا تصرف نافذ ہے فیضابلم اور جب وہ پہنچ جائے پچیس سال کو یعنی اس کی عمر پچیس سال ہو جائے ہو تو سپرد کر دیا جائے گا اس, کے اس کا مال اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا رشتو وہ یہ ان وصلیہ ہے جس کا ترجمہ کس سے کیا جاتا ہے جی اگرچہ اگرچہ معلوم نہ ہو اس سے کوئی سمجھداری آنا سونسو کا معنی ہوتا ہے معلوم ہونا بے معلوم ہونا وہ علم اگرچہ معلوم نہ ہو اس لڑکے سے کیا معلوم نہ ہو رشت دو کوئی سمجھداری یعنی کوئی سمجھداری اگرچہ اس میں معلوم نہ ہو دکھائی نہ دے اس کے اندر پھر بھی مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا یہ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ پچیس سال پر کیا کرو مال اس کے حوالے اور بالغ ہو جانے کے بعد پچیس سال تک اس دوران جو تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات ہی اس کے نافذ ہو جائیں گے صاحبین کا قول آگے آ رہا ہے وہ ابو ابو صفا محمد الرحیم اللہ تعالیٰ صفی صاحبین فرماتے ہیں کہ پابندی لگائی جائے گی فضول خرچ پر امام صاحب نے تو فرمایا تھا پابندی نہیں لگائیں گے صاحبین فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی وَيُمْنَعُ مِنَا تَصَرُّ فِي مَالِهِ اور اس کو روکا جائے گا اپنے مال میں تصرف کرنے سے فَإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُزْ بَعُوهُ فِي مَالِهِ پس اس نے اگر بیچا تو نافذ نہیں ہوگی اس کی بے اس کے مال کے اندر وَإِنْ قَانَ فِيهِ مَسْلِحَةٌ اور اگر اس کے اندر کوئی بھلائی بہتری ہو اجازہ الحاکم تو حاکم کیا کر سکتا ہے اجازت؟ دے سکتا ہے دے سکتا ہے نافذ ہو جائے گا بھائی دیکھو ابھی بتایا صاحبین کی بات چل رہی ہے امام صاحب تو فرماتے تھے فضول خرچ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی ہاں فضول خارج نہیں مراد بلکہ کون تھا جو اپنا مال کس طرح اڑاتا ہے بالکل یعنی کاموں میں جو نہ عقلن صحیح ہے اور نہ شرحن صحیح ہے جیسے مثال ذکر کر دی دریا میں ڈالتا ہے آگ میں جلاتا ہے وغیرہ تو صحیح البتہ فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی بھائی پابندی لگائی جائے گی اور اس کا تصارف بھی صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی بہتری ہو تو حاکم وقت کیا کر سکتا ہے اجازت دے سکتا ہے یہاں سرپرست اور نگران بھی اجازت دے تو وہ درست نہیں ہے بلکہ کس کی اجازت ضروری ہے حاکم کی اجازت ضروری ہے ہاں البتہ یہ اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ آزادی ایسا چیز ہے کہ ایک دفعہ نافذ ہو جائے تو اسے دوبارہ فتخ نہیں کیا جا سکتا اس پر پابندی دوبارہ نہیں لگا تو لہذا غلام کو آزاد کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا لیکن پھر پھر اس میں کہتے ہیں اب غلام پر ضروری ہوگا وہ پیسے کما کر لائے گا اور جتنی اس کی قیمت ہے وہ ادا کرے گا بھائی غلام آزاد غلام کی چونکہ اب ہم پابندی لگاتے ہیں تو غلام کا حق آزادی بچارے کا جاتا یا نہیں جاتا لہذا ہم کہیں گے بھائی غلام آزاد ہو گیا لیکن اس ناسمج کا مال بھی تو ضائع ہوا ہے بھائی غلام اس کا چلا گیا تو اب غلام کے ذمہ ہوگا کیا کرو جتنے تمہاری قیمت ہے اتنے پیسے لاؤ اور لا کر اس کے مال میں جمع کروا دو گئی تو دیکھا دونوں کی رعایت ہو گئی اس غلام کی بھی رعایت ہو گئی اسے آزادی مل گئی اور اس ناسمجھ کی بھی رعایت ہو گئی کہ اسے جتنا جتنے کا غلام گیا تھا اتنی پیسے اسے حاصل ہو گئے تو یہ مانا ہے وہ ان اعتق عبدا نفذ عذقه اور اگر اس نے آزاد کر دیا کوئی کسی غلام کو تو اس کا تو اس کی आजादी نافذ ہو جائے گی وكان على العبد ان يسعى في قيمته اور واجب ہوگا غلام پر کہ وہ کوشش کرے اپنی قیمت میں کہ اپنی قیمت کمائے اور लाकर کے مال میں جمع کروائے وہ ان تضا وجمر جاز نکاح ہو اور اگر اس نا سمجھ اس فضول خرچ نے جس پر پابندی لگائی گئی ہے اس نے نکاح کر لیے کسی عورت سے جازا نکاح ہو تو اس کا نکاح جائز ہے جائز ہے سمجھ میں اس لیے کہ ضروری زندگی میں سے ہے ف انسما لہا ماہر جا من ہو مقدار و اس لحا بس اگر اس نے مقرر کیا اس کے لیے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے ماہر مسل کی مقدار ماہر المسل کسے کہتے ہیں بھائی ماہر المسل یاد رکھو ماہر مثل وہ مہر جو کسی عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا مہر ہوتا ہے وہ مہرِ مثل کہلاتا ہے کسی خاندان میں مثلا ایک عورت نکاح کرتی ہے ایک مہر پر مہر پر بھائی تو یہ مہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو عام مہر ہے اور مہر مثل کس کو کہتے ہیں اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے عموماً وہ کیا کہلاتا ہے مہر مثل بھائی اور وہ عموماً خاندان میں معلوم ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا اور اس عورت کے خاندان کا اعتبار کرنا ہے بھائی عورت کے خاندان کا جس کا نکاح ہے بھائی اور خاندان آپ کو علم ہے کہ نصب کس کی طرف سے شمار ہوتا ہے باپ کی طرف سے بھائی تو باپ کی طرف سے جو خاندان ہے ایک خاندان ماں کا ہے ایک خاندان باپ کا ہے بھائی ماں کی طرف سے جو خاندان ہے اس میں نہیں دیکھیں گے بلکہ کس میں دیکھیں گے باپ کی طرف سے خاندان جو ہے یعنی مثلاً اس کی بہنیں ہیں ان کا کتنا مہر تھا اس کی پھوپیاں جو تھیں ان کا کتنا مہر تھا اگر تو ان کی طرف دیکھا جائے گا سمجھ میں آیا باپ کی طرف سے جو خاندان ہے بھائی تو اس کے باپ کی طرف جو خاندان ہے اس میں دیکھا جائے گا اس جیسی عورتوں کا بھائی عموماً کتنا مہر ہوتا ہے وہ مہرِ مثل کہلاتا ہے اور وہ عموماً کیا ہوتا ہے معلوم ہی ہوتا ہے خاندان کو تقریباً اتنا ماہر یہ مہرِ مثل بنے گا تو اب اس فضول خرچ نے یہ جس پر پابندی لگائی گئی تھی کہتے ہیں اس نے نکاح کیا تو نکاح جائز ہے اور جب نکاح کیا تو مہر دینا پڑے گا یا نہیں بھائی مہر دینا ضروری ہوتا ہے بھائی نکاح کے اندر تو کہتے ہیں اگر کوئی مہر اس نے مقرر کیا ہے تو دیکھو وہ ماہر مثل سے زیادہ تو نہیں اگر ماہر مثل سے زیادہ ہے تو اس عورت کا مہر اس میں سے جو اس نے مہر مقرر کیا مہر مثل کے برابر تو جائز ہے اور زیادتی باطل ہے مثلا بھائی اس عورت کا مہر مسل ہے ایک لاکھ روپیہ کتنا مہر مسل ہے اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے دس لاکھ مہر پر بھائی بھائی تو مال اڑاتا تھا اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے اس نے کیا کہا بھائی دس لاکھ لکھو مہر کے اندر دس لاکھ بھائی تو اب یاد رکھو مہرِ مثل کے بقدر صحیح اور باقی سارا باطل لہذا اتنا مہر ہوگا ایک لاکھ مہر شمار ہوگا اور باقی نو لاکھ زائد جو ہے وہ باطل ہیں یہ معنی ہے فن سما لہا محرن پس اگر اس نے ذکر کریا کیا یا مقرر کیا اس کے لیے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے مہرِ مثل کی مقدار اس عورت کے مہرِ مثل کی مقدار وباط الفظل اور زیادتی باطل ہے وقالا من بلغ اچھا یہ تو سفیح کی باتیں چل رہی تھیں سفیح میں امام صاحب نے فرمایا تھا پابندی نہیں ہے صاحب کیا فرماتے ہیں پابندی ہے دوسری بات ذکر ہوئی تھی کس کی وہ بچہ جو بالغ ہوا اور کس حالت میں ہے نا سمجھ ہی ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے پچیس سال تک مال اس کے حوالے نہ کرو پچیس سال پر مال حوالے کر دو اگرچہ اس میں کوئی سمجھداری کے آثار دکھائی نہ بھی دیں اور اس سے پہلے امام صاحب کیا فرماتے تھے بالغ ہونے سے لے کر پچیس سال تک جو یہ تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات نافذ ہوں گے اب صاحبین کیا فرماتے ہیں دیکھیے قال رحمهم الله في من بلغ غير رشيدين صاحبین فرماتے ہیں في من اس شخص کے بارے میں بلغ غیر رشیدین جو بالغ ہوا ہے اس حال میں کہ دانش سمجھ ہے لا يدفع اليه ماله ابدا کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کے اس کا مال ابدا ہمیشہ کبھی بھی یعنی کبھی بھی اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا تو پچیس سال میں روکا جائے گا یہاں تک اس سے معلوم ہو جائے کوئی سمجھداری پتہ چلنے لگے کہ یہ کچھ سمجھدار ہو گیا ہے پھر دیں گے اس سے پہلے چاہے ساری عمر اسی میں گزر جائے پھر بھی مال اس کو نہیں دیں گے ولاج تثرفی امام صاحب فرماتے تھے بھائی بالغ ہونے سے لے کر پچیس سال تک اس کا تصرف جائز ہے صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے ولاجرفی اور بچے کا نا سمجھ کا تصرف جائز نہیں ہے اس کے مال میں وہ تو خرج زکات اچھا بھائی سفی وہ جو فضول خرچ تھا اس کے مال میں سے بھائی زکات دیں گے یا نہیں کہتے ہیں بھائی زکات تو فرض ہے واجب ہے وہ تو دینی پڑے گی پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی اس کے مال میں سے حساب لگا کر جتنی زکات بنتی ہے وہ نکال لیں گے اور وہ نکال کر اس کے اپنے حوالے کریں گے یہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے دے کیا کرے تو زکات کیونکہ واجب ہے تو دینا ضروری ہے لہذا نکال تو لیں گے لیکن پھر وہی سرپرست تقسیم نہیں کرے گا یا حاکم اس کو تقسیم نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ زکات دیتے ہیں ہم یہ تو عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہے بھائی بغیر نیت کے تو اس کی اپنے ہاتھ میں دے دو تاکہ یہ دوسروں کو دے گا تو خود بخود نیت آ جائے گی وہاں پر بھائی تو کہتے ہیں وہ تخرجات یہ نیت کر کے دے, دے دے گا دوسروں کو پھر تو نکالی جائے گی زکات سے سفی کے مال میں سے زکات تو وہ اس کو دے دی جائے گی اور پھر وہ نیت کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے گا وہ یون فقوالا اولادی من نفقت ارحام اچھا بھائی اس کی اولاد بھی ہے اس پر ہم نے تو پابندی لگا دی اس کی اولاد بھی ہے بیوی بھی ہے قریبی بعض بڑے غریب رشتہ دار بھی ہیں تو ان کا کھانے پینے کا خرچہ کہتے ہاں بھائی یہ تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے لہذا اس کے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیا جائے گا اس کے مال میں سے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کی جن کا نفقا اس پر بنتا ہے غربت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے وہ بھی اسی کو اسی کے مال میں سے دیا جائے گا یہ مانا ہے وَيُنْفَقُ خرچ کیا جائے گا اعلیٰ اولادی ہی اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی بی پر وہ من اور اس پر بھی یہ جب نفقت کہ واجب ہو جس کا نفقا اس صفیح پر من زویل ارحام قریبی رشتے داروں میں سے زویل ارخام قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں میں سے فیم اراد حجت مینہا اچھا بھائی سفیح نے حج حج کا ارادہ کر لیا حجت الاسلام حج مراد ہے بھائی اس نے کیا کیا حج کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں لم یوم نا مینہا اس کو اس سے روکا نہیں جائے گا بھائی کیونکہ حج تو فرض ہے بھائی فرائض میں سے ہے تو جانا چاہتا ہے تو جانے دیں گے لیکن بھائی سجاج پر جاتے ہوئے تو خرچہ لگتا ہے بڑا کیا کریں اب مال اس کو دے دیں کہتے ہیں نہیں مال اب بھی اس کو نہیں دینا بلکہ کیا کریں گے اس کے ساتھ جو جا رہے ہیں جو ساتھی ان میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے حوالے کر دے گا قاضی بھائی خرچہ وغیرہ سارا اور وہ اس پر خرچ کرتا رہے گا سورج سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی آ گئی یہ مانا ولاسلم اور سپرد نہیں کرے گا قاضی نفقے کو اس کی طرف اس کے حوالے نہیں کرے گا ولاکن یوسل من الحاجی لیکن سپرد کر دے گا سقا سقا کہتے ہیں قابل اعتماد کو معتمد من الحاجی حاجیوں میں سے حاجیوں میں سے کسی معتمد شخص کو کے سپرد کر دے گا یون فکوحا علیہ فی طریق الحجی جو اس پر خرچ کرے گا یون جو اس نفقے کو خرچ کرے گا علیہ اس صفی پر فی طریق الحجی حج کے راستے میں بھائی مریض فافی وفایا فلقور ابی وبو بل خیر اجازت من کا منسول بھائی آپ کو میں نے بتلایا تھا کوئی شخص مرنے لگا ہے وہ وسیعت کرتا ہے اپنے مال کے بارے میں بھائی تو یاد رکھیے انسان کی وص... انسان زیادہ سے زیادہ اپنے سلو سے مال کی وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا کس کو دے دینا زید کو دے دینا تیسرے سے زیادہ حصے کی وسیعت نہیں کر یا کہتا ہے بھائی میرے مرنے کے بعد سارا مال بھائی فلا مدرسے پہ لگا دینا نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کتنے میں وسیعت نافذ ہوگی تیسرے حصے میں وسیعت نافذ ہوگی اور باقی میں باطل ہو جائے گی بھائی باقی دو حصول جو ہیں دو تہائی جو ہے وہ کس کا حق ہے وارثوں کا حق ہے صورت سمجھ میں آ اور یہ بھی یاد رکھنا وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا وسیعت کرتا ہے میرا یہ بیٹا بڑا اچھا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے تیسرا حصہ اس کو دے دینا نہیں بھائی اس کے لیے تو اللہ نے حق مقرر فرما دیا ہے یہ وارث ہیں شاہن سارے بھائی تو ان کو تو مال ملنا ہی ملنا ہے لہٰذا ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں کسی اور کے لیے وسیعت کر سکتا ہے اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ کتنے مال میں تیسرا حصہ لہذا اب یہ یہ جو تھا کیا نام ہے یہ جو سفی تھا یہ کیا ہوا بیمار ہو گیا اور اس نے وسیعت کی بھائی کہ میرا سارا مال کیا کر دینا نیکی کے کاموں میں فلا فلا کاموں میں ہسپتال میں لگا دینا فلا مدرسے میں لگا دینا سمجھ میں آیا غریبوں میں تقسیم کر دینا تو کیا کریں گے ہم بھائی کتنے میں وسیعت نافذ کریں گے تیسرے <تصفح> حصے میں نافذ ہوگی اس سے زیادہ میں نہیں بھائی کہتے ہیں فن مریضہ پس اگر وہ بیمار ہوا فاؤ فا, فا بھی وفایا پس اس نے وسیعت کی بی وفا یا فل کس چیز میں وصیت قرب قرب جمع ہے قربت کی بھائی قرب جمع ہے قربت کی نیکی اور اطاعت کے وہ کام جن سے قرب ال حاصل ہو گئی کیا حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بئی نیکی کے وہ کام بئی وہ قربت کہلاتے ہیں وہ ابوابل خیر اور نیک خیر کے ابواب یعنی نیکی کے کام بھائی فین مریضا پس اگر وہ بیمار ہوا فاؤ فا بھی و فایا فل و ابوا پس اس نے وسیعت کی قربت اور نیکی کے کاموں میں جاز تو یہ جائز ہے منسلک ہی اس کے مال میں سے تیسرے حصے میں وہ بلو غلامی بل اختیامی ول ان ظالی اب بالغ ہونے کی علامتیں ذکر کر رہے ہیں لڑکے کے بالغ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا لڑکی کے بالغ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا علامتیں ذکر کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بات چل رہا ہے حجر کا پابندی کا یہاں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کے احکام کیوں ذکر کر رہے ہیں وجہ ہے مولانا ابھی تو بتایا آپ کو نہ بالغ ہے تو وہ محجور ہے جب بالغ ہو جائے گا تو اس سے پابندی ہٹ جائے گی تو مناسبت تو ہے اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کیسے پتا لگے گا کہ اب یہ بالغ ہو گیا ہے اب اس پر بالغوں والے احکام لاگو ہوں گے اور پابندی اس سے ہٹ جائے گی وہ بتلا رہے اور غلام کا بالغ ہونا احتلام کے ذریعے ہوگا لڑکے کو اگر اختلام ہو جائے یہ کس چیز کی علامت ہے اس کے بالغ ہونے کی ول اور اگر اور اسی طرح انزال ہونا انزال کہتے ہیں خروج منی کو منی کا نکلنا یہ بھی کس چیز کی علامت ہے بالغ بالے ہونے کی و احبال احبال کا مانا ہے حاملہ کرنا حاملہ کرنا اور حاملہ کر دینے سے ایزاوتی جب وہ صحبت کر لے جب وہ وتی کر لے بھئی مثلاً ایک لڑکا تھا جو سگر میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا صغر میں کیا کر دیا گیا تھا اس کا نکاح کر دیا گیا اب وہ بالغ ہونے کے قریب ہے لیکن پتا نہیں بالغ ہوا ہے یا بالغ نہیں ہوا اور اس دوران اس نے اپنی بیوی سے وتی کی اور وہ حاملہ ہو گئی یہ کس چیز کی علامت ہے معلوم ہو بالغ ہو چکا ہے اب اس پر بالغوں والے احکام لاگو ہو جائیں گے یہ مانا بول اقبال اضاوتی اور حاملہ کر دینے سے جب وہ صحبت کر لے تو یاد رکھیے ان میں اصل ہے انزال ہی اصل انزال ہی ہے بھائی فروج منی ہی ہے اسی کے ذریعے وہ اصل ہے بھائی جی سمجھ میں آئے تو اختلاع میں بھی وہ پائی جائے گی اور احبال کے اندر بھی وہ پائی جائے گی پس اگر نہ پایا جائے ان میں سے یعنی ان میں سے کوئی چیز نہ پائی گئی فحت پس یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے 18 سال عند ابی حنیفت رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے امام صاحب فرماتے ہیں یہ تین علامتیں ذکر ہو گئی ان میں سے اگر کوئی بھی نہ پائی جائے پھر بھی جب لڑکا اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو وہ کیا شمار ہوگا بالک شمار ہوگا بھائی بالک بھائی اب اس پر بالک کے احکام لاگو ہو جائیں گے و... جی وہ بلو گل جاری وہ بلو گل جاری بلحیضی ولی اور لڑکی جاریا باندی کو بھی کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں بھائی اور لڑکی کا بالغ ہونا بال کس کے ذریعے ہے حیض اگر اسے حیض ہے یہ علامت ہے کس بات کی کہ وہ بالغہ ہو بلد گئی وحتلامی یا اسے کیا ہو بلد احتلام, بلد احتلام بلد ہو بھائی تو یہ بھی علامت ہے ولحبلی اور حاملہ ہونا وہ اگر حاملہ ہو گئی یہ بھی کس چیز کی علامت ہے بالغ ہونے کی سمجھ میں آئے میں نے بتلایا مثلاً بھائی اے کسی کی نکاح ہوا تھا سغیرہ سے سغیرہ سے اب وہ قریب البلوغ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ بالغہ ہو گئی یا بالغہ نہیں ہوئی بھائی تو اب اس حالت میں خامن نے صحبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی معلوم ہوا ہے بھائی تو اس کا حید احتلام اور حامل کے ذریعے بس اگر ان میں سے نہ پائی گئی کوئی بھی چیز پس تو پھر یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے سترہ سال ان میں سے کوئی بھی حلامت نہیں پائی گئی لیکن سترہ سال کی ہو گئے تو اب کیا شمار ہوگی بالغہ ہی شمار ہوگی اور بالغوں کے احکام اس پر لاگو ہوں گے بھائی بھائی لڑکے میں اٹھارہ سال کہا امام صاحب نے اور لڑکی میں سترہ سال اس لیے کہ لڑکی عموماً جلد بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں ایک سال کا مدت بیان کی وہی وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ اذا تمہ للغلامی والجاریت خمسہ عشرات سنتن فقد بلغا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب پورے ہو جائیں لڑکے اور لڑکی کے 15 سال تو تحقیق و بالغ ہو گئے صاحبین فرماتے ہیں بس لڑکا ہو یا لڑکی پندرہ سال سے پہلے اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہوئی تو اس وقت اس کو بالغ سمجھیں گے اور اگر پندرہ سال پورے ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہوئی تو اب اس پر کون سے احکام لاگو ہو جائیں گے بالغ بالغ ہی اب سمجھا جائے گا بھائی اور صاحبین کے قول پر فتوا ہے بھائی یاد رکھیے پندرہ سال میں بالغ شمار ہوگا ادار غلام یوفا اشکالا معروف کا سیغا پڑھنا بھائی فا اشکالا امر ہوما فل بلوغ فقالا قد بلغنا فل قول قولا و احکام ہوما احکام البالغ راہ کا یو قریب البلوغ ہونا کیا ہونا قریب یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ قریب البلوغ ہیں بھائی یعنی بلوغ کی عمر کے قریب ہو گئے ادا راہ قل غلام یہ تو جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں فعش کلا پس مشکل ہو گیا ان کا معاملہ فل بلوغ کے بارے میں یعنی مشکل ہو گیا حق ہے ہم فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ بالغ ہوئے ہیں یا بالغ نہیں ہوئے مثلا کوئی مسئلہ ہے بھائی بالغ کا حکم وہاں الگ ہے نہ بالغ کا حکام اب اس پر کون سا حکم ہم لگائیں بالغ کا یا نہ بالغ کا بھائی تو فعش کالا اشک لل عربی میں کہتے ہیں اشکا لل جب کوئی کام مشکل ہو جائے اور دشوار ہو جائے فعش کال امرو ما تو بلوغ کے مسئلے میں ان کا مسئلہ ان کا حکم مشکل ہو گیا ان کا حکم کیا ہوا مشکل کون سا حکم فقا لاپس ان دونوں نے کہا قد بالغ تحقیق ہم دونوں بالغ ہو چکا ہم بالغ ہو چکے ہیں فل قلو فولما انہی دونوں کا معتبر ہے قول کیا ہے ان کا معتبر ہے وہ احکام ہوما احکام البالغ اور ان کے دونوں کے احکام اب وہ بالغوں کے احکام ہوں گے کون سے احکام ان پر اب لگیں گے <سلام> ہاں تو اس معلوم ہوا بالغ ہونے میں ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا یہ جب کہہ دیں ہم بالغ ہو چکے ہیں تو اب ان کو کیا سمجھا جائے گا <سلام> بالغ ہی سمجھا جائے گا بھائی بالغ سے چلیے بس مولانا ہاضف المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام